النار تورون کیا تم نے اس آگ کے بارے میں غور کیا ہے جسے تم ہرے درخت سے نکالتے ہو اللہ تعالی نے فرمایا اور وہ آگ جسے تم ہرے درخت پر چکماک یا پتھر رگڑ کر روشن کرتے ہو اس آگ والے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے جواب ظاہر ہے کہ اسے ہم نے پیدا کیا ہے اربوں کے نزدیک مرخ و افار نام کے درخت مشہور ہیں جن میں ایک کی ہری ڈالی کو دوسرے کی ہری ڈالی سے رگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب تمہیں اس کا اعتراف ہے کہ ہرے درخت سے آگ نکالنے پر اللہ کی ذات قادر ہے تو پھر اس بات کو کیوں نہیں مانتے کہ انسانی جسم کے ٹوٹ پھوٹ جانے اور مٹی میں مل جانے کے بعد وہ قادر مطلق اسے دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے آئے تہتر نہ رح کا دوسرا مفہوم یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے ہر درخت سے آگ نکال کر لوگوں کو یہ باور کرانا چاہا ہے کہ ہم نے جہنم کی آگ بھی پیدا کی ہے جسے یاد کر کے انہیں اس سے نجات کی فکر کرنی چاہیے بخاری و مسلم اور امام احمد نے ابو خر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جہنم کی تپش دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ گرم ہے اللہ تعالیٰ مجھ پر اور اس تفسیر کے تمام سامعین قارئین پر جہنم کی آگ کو حرام کر دے وہ للمقوین کا مفہوم یہ ہے کہ آگ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے مختلف لانوا فائدے رکھے ہیں جو لوگ صحرا میں سفر کرتے ہیں وہ بالخصوص اس سے روشنی حاصل کرتے ہیں اور اس کے ذریعے کھانا پکاتے ہیں اور تمام ہی انسان اس سے اپنی مختلف ضرورتیں پوری کرتے ہیں اگر آگ نہ ہوتی تو آدمی کو کچھی چیزیں کھانی پڑتی اور ان صنعتوں اور ایجادات کے دروازے نہیں کھلتے جن میں خام مادوں کو آگ سے ہی پگھلا کر مشینیں اسلحے اور محیر العقول آلات بنائے جاتے ہیں مذکورہ نعمتوں کا ذکر کیے جانے کے بعد آیت 74 میں اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے واسطے سے عام مومنوں کو رب العالمین کی پاکی بیان کرنے کا حکم دیا جس کی ذات عظیم ہے اور جس کے احسانات بے شمار ہیں